بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذذكروا الله ذكرا صدق الله مولانا العظيم اصدق رسوله النبي الكريم الرحيم اللهم نزل قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران قال الله تعالى وتبارك كان في شان حبيب هي مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام على السلات وسلام علیک اللہ ولا علی یا محبوب رب العالمین تمام حمد و ثناع تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشجہات بھی اللہ جلّہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیو مالک رقاب ام فخر و عجم، والی قون و مقام سیاہ لا مکان، سید ان سرور لالا رخان نی رے تاپاں سر نشین مہوشاں خوباں شہن حسینہ تتیم مائے دوراں سر خیل سورا جمالم جلوائے صبح اضل نور ذاتِ لم جذل باعس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بتحا راز تار ما اوہا شاہ ما تغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ضبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور براکات ہو. ذکر کی فضیلت اور اس کے اثرات پر کچھ باتیں میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں بالگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق کا تعفرمائیں قرآن مجید کے جو بابرکت کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ جانبو نے ان میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلّا شانح کا ذکر کیا مفہوم رکھتا ہے میرے خیال کے مطابق حضرت شیخ مجدد الف الفسانی علیہ رحمٰ کا قول اس پہ کول فیصل ہے آپ فرماتے ہیں حقیقت و ذکر غف ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے ایک آن کے لیے بھی اپنے رب سے بندہ غافل نہ رہے یہ مقصود ہے چونکہ اگر غفلت زائل ہو گئی تو بندہ ہر لمحہ ہر آن ذاکر ہے اس کی زبان ذکر کر رہی ہے یا نہیں یہ آگے صورتیں ہیں ذکر کی ذکر لسانی ذکر قلبی ذکر روحی ذکر سری ذکر خفی ذکر اخفا یہ اقسام ذکر ہیں لیکن حقیقت ذکر غفلت کا زائل ہو جانا ہے ایک دم بھی بندہ اپنے مالک سے غافل نہ رہے اور حضرت سلطان باہو علیہ رحم فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم قافل سن مرشد اے ہو پڑھایا ہو ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو چونکہ غفلت موت ہے دل کو برباد کر کے رکھ دیتی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشیتان جاسم جاسمن علی قلب ابن آدم عدم فائضہ زکر اللہ خانہ سا واعضا غفلا وسوسہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے جب, جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل میں وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے ملا علی کاری علیہ میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے ان دونوں میں سے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں اضا غافالا وس جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس لیے یہ غافل نہ ہو تو شیطان کو موقع ہی نہ ملے تو اس کو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے پھر ہر عزو بدن کا ایک الگ ذکر ہے میں نے کل کی نشست میں علامہ اقبال کے روحانی مرشد مولانا روم نے جس شخص کی مدح و ستائش کی حضرت شیخ فرید الدین اتار اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں کہ ہر ازو بدن کا الگ ذکر ہے فرماتے ہیں کان کا ذکر اجتماع قول حق ذکر گوش اللہ کے قول کو سننا یہ کان کا ذکر ہے تسبیح و تحلیل کرنا یہ زبان کا ذکر ہے قدرت الہی میں غور و فکر اور تدبر کرنا یہ آنکھ کا ذکر ہے دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے مسجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے اپنے مالک کے لیے تڑپنا اس کی آرزو میں مچلنا یہ دل کا ذکر ہے تو ہر عزو بدن کا ایک الگ ذکر ہے اور اس عزو بدن کو اس ذکر میں مصروف رہنا چاہیے اور کثرت سے ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بناتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ذاکر اللہ فل غافلی کا شجرۃ القد فی وسط الحشیم غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے اور ایک روایت جس کو امام تبرانی نے اپنی موجم میں بیان کیا اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجالس ذکر میں جائیں آفاق کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں وہ سیر میں رہتے ہیں ہر وقت اور جہاں مجالس ذکر ملیں وہ پہنچ جاتے ہیں تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں وہ آواز بھی بین فرمائی حدیث میں کہتے ہیں الہ کم ہلوم الا ہا جاتے کم اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے ادھر آ جاؤ تمہاری چاہت یہاں ہے تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی کتاریں لگ جاتی جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ جل شان ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے یا اللہ تیری تصویر بولتے تھے تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے مالک تیری جنت کے طالب تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا اچھا اور کیا چاہتے تھے یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے یا اللہ دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا اللہ تعالیٰ اشار فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا کیوں ہم قوم لا یشفا جلیس ہم کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکن جا وت کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا ہے حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالی شان ہو۔ انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں تو اس کو برکت کیسے ملے گی تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچ گیا لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا خادم حاضر ہوا کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ گرمی بڑی لگ رہی ہے خادم حاضر ہوا اس نے آپ کو اس پنکھے سے ہوا دینا شروع کی دو چار لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے کہا ہاں آ رہی ہے کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا تو جب یہ اتنا فیاض ہے یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے تو اللہ کے فیض سے محروم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکے تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتے تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو ایک سیابی نیاز کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تارا ہو یہ ترے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ ہر آن ہر ساتھ جاری رہے ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے انسان کا دل اس کو پکار رہا ہے اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے کاروباری معاملات ہیں لیکن جو ذاکر ہوگا حقیقی ذاکر وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا چونکہ غفلت جب ظائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا اور ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی جو برکتیں ہیں ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو تمانیت کا نور نصیب ہوتا ہے انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے کوئی اعلی نسب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے اقتدار کی بچھی ہوئی مستدیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسجد پہ سکون سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں کیسے سکون ملے گا سکون باہر سے نہیں آتا سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے ہیں وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے اقتدار مل گیا دولت مل گئی شہرت مل گئی عزت مل گئی تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کو بندہ بعض کا سکون سمجھ لیتا ہے لیکن وہ سکون نہیں ہوتا وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے سے کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے وہ چند کترے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے کنواں کیسے بھرتا ہے نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں اور وہ دل سے بھوٹتے ہیں اس لیے فرمایا ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے تو سکون اس کی یاد میں ہے سکون اس کے ذکر میں ہے اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا جبکہ جب موجودہ بودی سائنس بودی بودی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھڑ دیں ماں کا تذکرہ چھڑ دیں باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی خوشبو کی باتیں چھڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں ظلم جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں گے کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی دکھ زیادہ ہو جائیں بات مدینے کی چھیڑ دیں دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے حضرت شیخ شبلی الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ معالف اس میں ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کیفیت کی بدلتی ہے من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی اللہ تعالی کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی چار شکلیں بیان کرتے ہیں ہر شے کی چار شکلیں ہیں. ایک, ایک شکل خارجی ایک شکل ذہنی ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ, تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا اور, اور چوتھا, چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی چار شکلیں حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی وہ اس کی صورت ہے اصلی ہے باقی اعتباری صورت ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے نام لینے سے کیا ہوگا تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینا کو سمجھایا کہ نئی نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں زد میں آ گیا میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے فرمانے لگے بو حلی حلی علی سینا میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدا ہے غصے سے لال بلا ہو گیا مجھے گدا کا بڑی مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زبانہ میرے نام کا موترف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو اس کا نام لو گے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور نصیب ہوگا دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصورف کی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گنا جل کے راک ہو جاتے اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا یا اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہو اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے جان پلڑتے آئی ہو ت نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ایک سنہارا تھا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا غرت کہاں کی ارادے ہیں بمبئی جا رہا ہوں کہا گھسنے اتفاق ارادے تھے میرے بھی بمبئی کے ہیں چلو اکٹھے چلتے ہیں وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے اس کا دل اس موتی پہ آ گیا لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار اس نے کہا آ جاؤ سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا چور اٹھا اس کا سامان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک چمک نظر نہیں آئی جیب میں ہاتھ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا میں نے تو جیب ٹٹولی ساری رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمک تھا اس کی کوئی چمک شمک نظر نہیں آئی کہا یار میری جیب میں ہی تھا دو چار دن ایسے گزرے ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے منہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اس لے لینا وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تا چور میں تو چور تھا اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہوگئے موتی نہیں ملا میں آپ کو استاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا نہ مسجد وچ نہ مندر ویچے لب یارنو اپنے اندر ویچے سب کچھ کچھ رہے اندر ہے تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا سلطان ابو افمد ہے نا کرن منت تخاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو اور کبھی فرماتے ہیں دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو سب کچھ تو تیرے اندر ہے اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشے من تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے میں نے اس نے نرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کے بارے میں کل بے وہ مومن دماغش کا اس کا دل مومن تھا دماغ کافر لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے تو اس دل کی ایک ایک پر رب کا نام لکھا ہوا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے یہ جو کار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا اس کو بھی ربی میں کافر کہتے ہیں کاشت کار کو بیج کو چھپانے والا تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے دل تسکین پاتا ہے دل میں روشنی ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم ہرزے جا بنا لیں جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے یہ برکتیں ہیں ذکر کی اس کا نام تو لے کوئی معمولی نام ہے جب زبان پہ اللہ کہتا ہے چودہ تبق روشن ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے اس کا نام اس کا ذکر تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہرزے جا بنائے رکھو یہی تمہارا سرمایہ ہے یہی تمہارا وظیفہ ہے دکھے ہوئے دل کا بھی یہی یہ ہے پریشان خاطری کا بھی یہی یہ ہے اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے سکال ات الوب ذکر <اللہ> ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں اسی طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو تمہارے دل سترے ہو جائیں گے وہ سکالت القلوب ذکر اللہ دل کی سقالت دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے دل روشنی پاتا ہے گنا سے دل میلا ہوتا ہے روایت میں آتا ہے جب انسان گنا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گنا کرتا ہے تو اس نکتے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے وہ غیر مری نقطہ ہے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے گنا پر گنا اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے جو شخص پکا نمازی ہو نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو وہ کسی کو گالی بھی دیر بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے جتنی دیر تک اسے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے یہ ہم نے اس کو گندا کیا نفس پلیت پلیت چکیتا نا سے نفس نے ہمیں پلیت کر دی ہم تو پاک آئے تھے ستھرے آئے تھے اور میاں صاحب علیہ رحما فرماتے ہیں چٹی چادرا والی تے داغ نہ لامی جڑیا فیر نہ آخی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا تو یہ چٹی چادر ہے بالکل تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھنا اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ نہیں ہوتا چونکہ جو پہلے ہی داغ داغ چادر ہو ایک اور دبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہو گئی چھتی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ ل گنا کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گنا مشکل نہیں رہتا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گنا کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح بہت پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے گا اسے کچل دے گا اور منافق جب گنا کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو نماز چھوڑے میں پرواہ نہ ہو آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں کتنوں کو ستا رہے ہوں اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاح ہو گیا کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی کسی کا مال لوٹ کر خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے یہ ہے اس کی کیفیت تو پھر دل سیاہ ہو گیا اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی توبہ کے پانی سے جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے اور دوسرا وہ سکالت القلوب ذکر اللہ اور دلوں کا کی ثقالت دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے تو جب اللہ کا ذکر قصد سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی تو اللہ فرماتا ہے اللہ بکر اللہ تکم القلو سن لو دلوں کی تمانیت اس کے ذکر میں ہے اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بےو شرح اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحما آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا ستر ہزار دراہم کا کاروبار کر رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا اور میں نے ایک شخص کو کابۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا تاری نہ ہونا یہ یہ ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا غفلت اس کی موت ہے غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا غفلت ہوگی تو وس آئے گا غفلت ہوگی تو گناہ سازد آزد ہوگا لہذا وہ غافل ہی نہ ہو اور مرشد باہو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو تو ارشاد فرمایا یا یوہ لذینا منظر اللہ ذکر کثیرہ ایمان والو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو اس کا نام کثرت سے لیا کرو اللہ مجھے آپ کو کسرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے آج کل ماحول ایسا مل گیا ہے شیطان بند گیا رمضان کا ماہ سیام ہے اترتے ہوئے نواز برستی ہوئی نور کی بارش سہری کا موسم کتنا حسین ہوتا ہے افطار کے لمحے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور جب ترابی کھڑی ہوتی ہے تو کیسے نور اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے کاش کی ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں ساتھیوں زندگی کٹ رہی ہے تیزی میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں بھی برف کی طرح گزر رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں موت کے رمضان کے لمحوں کو غنیمت سمجھ لو اور اپنی ما قبل کی زندگی کو دیکھو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرو اور اپنے رب کے ذکر سے اپنے من کے اجالوں کا سامان کر لو اللہ مجھے آپ کو اپنے ذکر کی لذتوں سے سرشار کر دے کارے ماں آخر شدو آخر ذما کارے نہ شد مشت خاک ماں غبارے کو بارے کوچائے یارے نہ